مرانا مختار مردن کو حضرت العلامہ طا بن علی صحیح مختلف و موضوع دا دا ام بی موضوع پارا زمنگ دکان پتہ سعید اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس ون ونسلی ونسلی رَسُولِهِ مالا رسول اص و از وزوری و اہل بریتی اجم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 سب ربیو سلوہ کل متا خفیفتان علی اللسان سکیلتا فی المیزان حبیبتان رحمان سبحان بے ہمدی سبحان العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سم وصلي عليه کی ہے جس میں ہم سب شریک ہیں خوشی کی اس محفل میں ایک شخصیت کی کمی آپ نہیں تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس جامعہ کے احمد صحب دامد برکات ہوں سفر کی وجہ سے یہاں موجود نہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے بارات تو ہو پر دولہ نہ ہو اللہ ان کا سایہ اس ادارے پہ اور علاقہ کے لوگوں پہ تابیر قائم رکھے آج کی یہ محفل خاص کر کے سٹیج کی رونقیں है ہیں اور اس کی وجہ یہ بنی کہ اس علاقہ کے ایک بہت بڑے عالم اللہ کو پیارے ہوئے ساڑھے آٹھ بجے ان کی نماز جنازہ تھی وہ بڑے متباہر عالم تھے متحرک شخصیت تھے ہم سب کی یہ دعا ہے اللہ ان کی کوتاوں سے درگزر کر کے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں اور پسماندام کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ اثر کے وقت سے یہاں بیٹھے ہیں اور اب رات کے سوا گیارہ بج چکے ہیں حکومت کے سوا بارہ ہم اگرچہ کھا پی کے آئے اور آپ نے ابھی کھانے سے بھی دو دو ہاتھ کرنے ہیں میں تو اسٹیج سیکٹری سے یہ کہنے لگا تھا بھائی بھی کوئی نعت پڑھانیاں نے تو پڑھا لو آپ نے کبھی یہ محسوس کیا جتنا ٹائم ہو جائے جتنی رات گزر جائے تو جب آخری مقرر کو اسٹیج سیکٹری بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب بلا تاخیر تشریف لا رہے ہیں تھکے ہوئے آپ ہیں لیکن آپ دور دراز کے علاقے سے تشریف لائے ہیں تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کہوں گا انشاءاللہ امام بخاری نے اپنی شوہر آفات کتاب سہی کو جس حدیث پہ ختم کیا ہے اور حدیث کے یہ لفظ لائے کہ دو کلمے ہیں زبان کی ادائیگی میں بڑے ہلکے پھلکے خفیف ہیں کل ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے اللہ کو بڑے پیارے سبحان اللہ نملہ واب ہمی سبحان اللہ عظیم میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ وزن کس چیز کا ہوتا ہے یہ درس حدیث میں طلبا نے سن لی کاغذ تلتے ہیں اجسام تلتے ہیں وزن کیسے ہوتا ہے میں تو عوام سے گفتگو کروں گا کہ رب کے ہاں دو پیارے جملوں میں جو پہلا جملہ ہے وہ ہے سبحان اللہ یہ جملہ پرانے پاک میں کئی جگہوں پہ استعمال ہوا یو سب ہو را دو بے ہمدی نہ نو ن سب ہو بے حمدے اسم رب کل آلہ فسبے بےحم ہماری نماز کی ابتدا ہو رہی ہے سبحان اللہ ام رقو میں ہم کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم سعیدے میں ہم کہہ رہے ہیں سبحان ربی آلہ یہ جو اللہ کا کے بارے میں سبحان کا لفظ ہے جس کا معنی ہم کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے کیا معنی کرتے ہیں زور سے بولیے ذرا جنات خانہ تو ہم بلا لیا تو میرے مری بولو لا. سبحان اللہ اللہ کیا ہے پاک ہے یہ جو اللہ کا پاک ہونا ہے یا اللہ کی پاکی ہے اس کا معیار کیا ہے ہم لفظ بولتے ہیں میرا یہ رومال پاک ہے یہ چادر پاک ہے زمین پاک ہے بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ میرا یہ کپڑا پاک ہے میرا رومال پاک ہے یہ دری پاک ہے یہ زمین پاک ہے یہ لفظ ہم بولتے ہیں پھر ہم بولتے ہیں صحابہ پاک ہے بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ کہ صحابہ کیا ہے پاک ہیں پھر ہم لفظ بولتے ہیں کہ نبی پاک ہے پھر ہم لفظ بولتے ہیں کہ اللہ پاک ہے تو کیا جس طرح کپڑا پاک ہے اللہ بھی ایسے ہی پاک ہے دونوں کی پاکی کا معیار ایک جیسا ہے کپڑا پاک ہے اللہ پاک ہے صحابہ پاک ہے اللہ پاک ہے نبی پاک ہے اللہ پاک ہے کیا ان سب کی پاکی کا معیار ایک جیسا ہے بولیے دو. نہیں جس انسان کے دین میں رائی کے دانے کے برابر عقل ہے وہ بھی کہے گا کہ نہیں جب بولیں گے کہ کپڑا پاک ہے تو بولنے والے کا مطلب ہوگا نجاستوں سے پاک ہے گلاستوں سے پاک ہے پلیٹوں سے پاک ہے جب بولیں گے زمین پاک ہے تو بولنے والے کا مطلب ہوگا کہ زمین پلیٹوں سے پاک ہے نجاستوں سے پاک ہے ولاسطوں سے پاک ہے اور جب بولیں گے صحابہ پاک ہے تو مطلب ہوگا صحابہ تنقید سے پاک ہے اس وقت یہ معنی مراد ہوگا کپڑا پاک ہے یعنی پلیدیوں سے پاک ہے اور جب کہیں گے صحابہ پاک ہے تو مطلب ہوگا صحابہ تان و تشمی سے اور تنقید سے کیا ہیں پاک ہے صحابہ پر تان نہیں ہو سکتا صحابہ پر تنقید ہو زور سے بولیے زور سے بولیے صحابہ پر تنقید ہو. نہیں ہو سکتی بندیالوی کہتا ہے صحابہ کے آمال سے بحث نہیں ہو سکتی فلاں صحابی نے یوں کیا فلاں صحابی نے یوں کیا حضرت عثمان نے یوں کیا معاویہ نے یوں کیا عمر ابل العاص نے یوں کیا صحابہ کے امال سے بحث نہیں ہو سکتی کیوں نہیں اتنے والا تو اسے نہیں پہنچنا یہ میں بتاؤں گا تو پتا چلے گا صحابہ کے اعمال سے بحث توجہ کیجیے خدا کے لیے صحابہ کے اعمال سے بحث تو بندہ تب کرے جب صحابی بنتا ہو عمل کی وجہ سے مالتا مالتا پھر بندہ صحابہ پہ بحث کرے کہ اچھے امال کی وجہ سے صحابی بن گیا تھا پھر برے آمال کیے تو صحابیت سے نکل گیا صحابہ کے امال سے بحث تو بندہ اس وقت کرے جب میں صحابہ کو آمال کی وجہ سے صحابی مانتا ہوں نئی نئی لوگوں صحابیت کا جو درجہ ہے یہ کسبی نئی بڑھ بھی ہے انہیں سبحان اللہ آخر ہے کہ سمجھ گیا کوئی وہابی کے وہابی وہ <بارد> بھی کیا کہا میں نے <بارد بھی> نبوت کا درجہ بھی قصبی نہیں وہ <بارد بھی> ہے کسب کا میں نے ہے کوشش کرنا کسب کا میں نے ہے محنت کرنا کسب کا میں نے سفائی کرنا بندہ محنت کرے تو مولوی بن جائے بندہ محنت کرے تو مفتی بن جائے بندہ محنت کرے تو کاری بن جائے بندہ محنت کرے تو نات خان بن جائے بندہ محنت کرے تو پہلوان بن جائے بندہ محنت کرے تو فقیر بن جائے بندہ محنت کرے تو مفسر بن جائے بندہ محنت کرے تو محدث بن جائے یہ سب محنت والے درجے ہیں نبوت کا درجہ کسبی نہیں ہے نمازیں پڑھ کے بندہ نبی بن جائے اخلاق اچھے رکھے تو بندہ نبی بن جائے محنت کرے تو بندہ نبی بن جائے ایک جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا بندہ انگریز دیا جتیاں چٹے تے نبی بن جائے بندہ انگریز دیا جتیاں چٹے کہے میں نبی ہو گیا ہوں نبوت کا درجہ کسبی نہیں واہ ہے وہ کا میں نے اتائے الہی کون بخشتا ہے کون اتا کرتا ہے اسی طرح صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے وہ ہے اگر کوئی علم کی وجہ سے صحابی بنتا امام ابو حنیفہ صحابی ہوتا کوئی حدیث کی وجہ سے صحابی بنتا امام بخاری صحابی ہوتا نیک امال کی وجہ سے صحابی بنتا شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتا لیکن صحابیت کا درجہ کسبی نہیں وہ بھی ہے امام آزم کو امام بخاری کو شیخ ابد القادر جی کو اللہ نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا بلال کو ہبشے میں پیدا کیا وہاں سے منڈیوں میں بکوایا مکے میں لایا میرے نبی کے قدموں میں پہنچایا اور اس کی جوتیوں کی آواز جنت میں پہنچا کے رکھ دی ہے صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے کیا ہے عمل کر کے صحابی بن گئے نمازیں پڑھ کے صحابی بن گئے جہاد کر کے صحابی بن گئے نہیں جب میں صحابی کو عمل کی وجہ سے صحابی نہیں مانتا تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث کیوں فلاں صحابی نے یوں کیا تھا فلاں صحابی نے یوں کیا تھا صحابہ کے اعمال سے بحث ہو نہیں ہو سکتی جائیے آج میں ایک اور بات بھی کہنے لگا ہوں مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے میں اپنا ذکر کرنے لگا ہوں میں صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا کیوں جی قاری سے محبت کیوں ہوتی ہے کراط کی وجہ سے خطیب سے محبت کیوں ہوتی ہے اس کی کتابت کی وجہ سے عالم سے محبت کیوں ہوتی ہے اس کے علم کی وجہ سے میں صحابہ سے جو محبت کرتا ہوں ان کے امال کی وجہ سے نہیں کرتا وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے جہاد زیادہ کرتے تھے اللہ کی راہ میں مال زیادہ خرچ کرتے تھے رات کو اٹھ اٹھ کے تحجت پڑھتے تھے نہیں نہیں میں محبت کرتا صحابہ سے آ کی وجہ سے نہیں کرتا ویسا کہ لوگوں میں صحابہ سے جو محبت کرتا ہوں ان کے امال کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں میں صحابہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے اور وہ میرے نبی کے یار ہیں بندے تو بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا اس پہ بھی دلیل پیش کرتا ہوں دلیل بھی وہ حدیث پیش کرتا ہوں جو ہر جمعے کو ہمارا خطیب ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنے عربی خطبے میں پڑھتا ہے اب میں پڑھوں گا عالم اور طالب علم تو فوراً سمجھ جائیں گے اور جو نہیں پڑھے ہوئے عربی ان کو میں سمجھا لوں گا اللہ اللہ فی اصحبی لا تخوہ غرضا من احب ہم ش من احب ہم من احب صاب ہبی احب ہم جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے وہ من اب اور جو میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے اس کا کوئی صحابہ نال بننا ساجا کاروبار شراکتیں کیوں دشمنی یہ صحابہ سے من اب گزا ہوں بوگزی اب گردہ جو میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ محمد کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے بوز جب میں صحابی کو عمل کی وجہ سے صحابی مانتا ہی نہیں تو صحابہ کے اعمال سے بحث کیوں جب میں صحابہ سے امال کی وجہ سے محبت ہی نہیں کرتا تو صحابہ کے اعمال سے بحث کیوں صحابہ ایسی ہستیاں ہیں جن کے اعمال سے بحث زور سے بولو نہ حضرت معاویہ کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے نہ حضرت عمر ابن آس کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے فلا نے یوں کیا فلا نے یوں کیا فلا نے یوں کیا فلا نے یوں کیا جو کچھ تاریخ میں لکھا ہوا ہے میں اسے بہتر جانتا ہوں تاریخ العمام و میں جو کچھ لکھا ہوا ہے الوداع و میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ابن اسیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ابن خزدون نے جو کچھ لکھا ہے میں اس کو بہتر جانتا ہوں نہ مت لوگ نام لے فلاں اوررخ نے یوں لکھا فلام عورف نے یوں لکھا فلاں عالم نے یوں لکھا شرح عقائد والے نے یوں لکھا فلاں عالم نے یوں لکھا میرے سامنے مت نام لیا کرے بندیالوی صحابہ کے معاملے میں بڑا نازک سزر رکھتا ہے میں کہتا ہوں صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا شہد کی مکھی بننا ہے پتا نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا شہد کی مکھی بننا ہے گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پہ گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پہ شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھولوں پہ پھلوں پہ باغوں میں سبزے میں بندیالوی کہتا ہے صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کے صحابہ کو تاریخ کے ورکوں میں نہیں دیکھنا شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے میں نے یہ نہیں دیکھنا میں نے یہ نہیں دیکھنا ابن خلدون کیا کہتا ہے میں نے یہ دیکھنا ہے صحابہ کے متعلق رب کا قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کا حمل مسلح کہتا ہے الا کا حمل متقول کہتا ہے کہتا ہے مولا نبی نے یارہ دی تعریف کردیا کردیا تیرا دل ہی نہیں بھرتا مولا نبی نے یارہ دیا تعریفاں کر دیا کر دیا تیرا دل ہی نہیں بھرتا کبھی کہتا ہے مفلحون یہی ہیں ساد کون یہی ہیں متکون یہی ہے راشدون یہی ہے الا کا حمل مو مولا مومنون جی آخ نہیں پھر حکہ آخر دی کے ضرور ہے الا کا حمل مو منون اللہ رضی اللہ عنہم دل نہیں بھر رہا اللہ کا تاریخیں کرتا چلا جا رہا ہے کرتا چلا جا رہا ہے رضی اللہ انہم و رضو ان ہودل جناتن عبدل جناتن تجری طاطہ مجھے صحابہ سے والہانہ پیار ہے مجھے صحابہ سے والہانہ عشق ہے صحابہ میرے موسم میں صحابہ میرے مہربان ہیں صحابہ میرے مشفق ہیں مجھے توحید پہنچی تو صحابہ کے ذریعے مجھے سنت پہنچی تو زور سے بولو جو صحابہ کی عاشق ہے وہ زور سے بولو مجھے قرآن پہنچا تو مجھے دین کی احکام پہنچے تو مجھے ارکان اسلام پہنچے تو مجھے حدیث پہنچی تو مجھے نبی پاک کے فرمان پہنچے تو مجھے نبی پاک کی یادات پہنچی تو صحابہ میرے موسر نے صحابہ میرے مہربان ہیں الا کے سامنے ہاتھ باندھ کے گزارش کر گا صحابہ کی محبت میں ڈوب کے دندیالوی مانا کرنا چاہتا ہے آد لہم جناتی تا سہل انہار میرا سونا پیغمبر میں تو جنت سجائی تیرے یار واسطے ہیں آج دہم جنات صحابہ کے اعمال سے بحث ہو زور سے بولو زور سے بولو معاویہ نے یوں کیا اور معاویہ نے یوں کیا اور معاویہ نے یوں کیا پہلے تنقید کرنے والا اپنا تو تعارف کروایا کہ تم کون ہے معاویہ کی تجھے جس نے جج بنایا ہے کہ تُو فیصلہ کرے فلاں پہ تھا فلاں حق پہ نہیں تھا کس نے تجھے جج بنایا ہے کس نے تجھے جج کی کرسی پہ بٹھایا ہے کہ فیصلہ کرے کہ فلاں پہ تھا اور فلاں پہ نہیں تھا حضرت عمر ہوتے تیری پیٹ دروں سے کھرج کے رکھ دے تجھے کس نے جج بنایا ہے کہ صحابہ کے درمیان فیصلہ کرتا پھرے جلے دو بندے آپس لڑے لڑنے جی ایک حق تے آتا جی ایک ضرور باطل تے باتیں حضرت موسا نے حضرت ہارون کی داڑی پکڑ لی تھی آیا ذہن میں کو نہیں آیا سر کے بال پکڑ لیے تھے کھینچنے لگے آگے سے حضرت ہارو کہتے ہیں او میرے ماں جائے اینا نے لوگوں نے میرا کوئی قصور نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وال نپے وڈے بھرا دے تبھی یہ بھی نبی دے او بھی نبی ذرا میں دس نہ انہوں ہق سے کون باتیں کون ہے جو کہتا ہے دو آدمی آپس میں لڑ پڑے تو ایک حق پہ ہوتا ہے دوسرا باطل پہ ہوتا ہے بتانا جس میں حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے صحابہ کے آمال سے بحث زور سے بولو نہیں ہو سکتی نہیں تنقید ہو سکتی صحابہ پہ میں کبھی کبھی ایک بات کہا کرتا ہوں لیکن چاہتا یہ ہوں کہ مجھے پوری وضاحت نہ کرنی پڑے میں بات کروں تو آپ سمجھ جائیں اللہ کرے اللہ کرے معاویہ نے یوں کیا امر بلاس نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا میں نے کیا؟ کہا جو کچھ بھی کیا ہے تو صحابی معاویہ ہے تو اور میرے نبی کا فرمان ہے اصحابی کن نجوم میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے کوئی ستارہ چھوٹا کوئی بڑا کسی کی روشنی کم کسی کی زیادہ اسی طرح کوئی صحابہ میں کم درجے والا کوئی بڑے درجے والا کوئی اس سے بڑا کوئی اس سے بڑا کوئی, سے بڑا، کوئی, سے بڑا، کوئی صدیق اکبر ہیں سارے ستارے معاویہ بھی کیا ہیں زور سے بولو زور سے بولو عمر امر ابلاس بھی کیا ہیں ستارہ تلا زبیر بھی کیا ہیں ستارے ابو سفیان بھی کیا ہیں ستارہ بندیال بھی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلوں کے اندر آ بھی جائے یہ کیا یہ کیا یہ کیا میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا کیا کالی بدلی کے اوتے آ گئی اگر کبھی ستارہ کالی بدلوں کے اندر آ بھی جائے تو اتنا بے نور ہو جاتا ہے کہ مٹی کے تیل سے جلنے والے دیے اس کو منہ چڑھانے لگے اگر وہ کالی بدلوں کے اندر آ بھی گیا ہے تے پہلے تنقید کرنے والا دسے بے تو مٹی دے تیل تلن والا دیوا بھی ہے کہ منہ چرانے لگا ہے کس کو مفتی یادم مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے کسی کتاب میں یہ بات لکھی اور بہت خوبصورت لکھی مزہ ہی آ گیا صحابی پہ تنقید کرنے کے لیے بندے کو خود صحابی ہونا چاہیے حضرت علی تنقید کریں معاویہ پہ حضرت آشا تنقید کریں عثمان پہ اے بھی صحابی تھے وہ بھی صحابی کرتے رہ صحابی پہ تنقید کرنے کے لیے بندے کو خود کیا ہونا چاہیے صحابی ہونا چاہیے پہلے تم اپنی حقیقت دیکھ گرے میں جھانک کے دیکھ صحابہ پہ تنقید کرنے والا آدمی یا صحابہ پہ تنقید لکھنے والا آدمی تو کون ہے کس کہتا گری کا آدمی ہے ان کے متعلق تو قرآن نے وعدہ کیا کل واد اللہ حسن سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا کسی ایک کو بھی جہنم کی یاد نہیں چھو سکتی وہ تو ہین جنتی اپنا خیال کر تو جب بولیں گے صحابہ پاک ہیں تو کیا مطلب ہوگا کس سے پاک ہیں شاہبہ شاہبہ شاہبہ کس سے پاک ہیں تان و تنقید سے صحابہ کیا ہے پاک ہیں اور جب بولیں گے نبی پاک ہیں تو مطلب ہوگا ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں ہر ایک کی پاکی کا معیار کیا ہوگا کہ پیغمبر گناہوں سے کیا ہے توجہ آپ کے تھک گئے یہ تھی تھوڑے تیار ہو تو میں بھی اپنے رنگے جا جاؤں <تصفح> تو ہم تھکا چھڑے آئے آئی تو یہ پتا نہیں سی لگتا محفل اس نے کرا تے محفل ناتھ خان ہے یہ تقریبیں بخاری <تصفح> آئی تے ہارش ہے میم ملا چکی اچھا میرا چاچا میرا چچا ایک تھا وہ حکیم نہیں تھا حکمت کی دکان کھول کھولنے دیاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے مریض آ گیا. اب میرے بڑے چچا بہت بڑے عالم تھے فاضل دو بند تھے وہ بیٹھے ہیں تو میرا چھوٹا چچا نبل چیک کر رہا ہے مریض کی تو چھوٹا چچا کہتا ہے ملیریا ٹائیفیڈ نزلہ زکام پھیپڑہ دی بیماریاں آندرا دی بیماریاں ہر شہ اندر رل مل گئی ہے مریض آ کے جی بڑی مرض بجی جی تکلیف ہے یہ بھی آئی تقریب ہر شہر رل مل گئی <laughs> نبی پاک ہے یعنی گناہ کی آلودگیوں سے کیا ہے کوئی نبی چھوٹا بڑا گناہ نہیں کرتا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اپنے موضوع کی طرف ساری کائنات کو اللہ کہتے ہیں گناہوں کے نزدیک نہیں جانا مولوی جی گناہوں کے نزدیک نہیں جانا پیر صاحب گناہوں کے نزدیک نہیں جانا امام صاحب گناہوں کے نزدیک نہیں جانا فقیر صاحب گناہوں کے نزدیک نہیں جانا ابن سیرین تابی گناوں کے قریب آو, نہیں جانا اکرما تابی سالم اور رتا تابی گناوں کے قریب نہیں جانا بلال تم بھی سنو گناہوں کے قریب آو, نہیں جانا حیدر کرار تم بھی سنو گناہوں کے قریب نہیں جانا عثمان جنورین تم بھی سنو گناہوں کے قریب نہیں جانا فاروق اعظم تم بھی سنو گناہوں کے قریب نہیں جانا ساری امتوں کے سردار سدی کی اکبر تم بھی سنو گناہوں کے قریب نہیں جانا ساری خلکت کو اللہ کہتے ہیں کان کھول کے سنو تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا اور جب نبی کا وقت آتا ہے اللہ انداز بدل دیتا ہے اس وقت اللہ یوں نہیں کہتا اور میرے نبیوں تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا اس وقت اللہ کہتا ہے اوے گنا تسی کن کھول کے سنو تسا میرے نبیاں دے نزدیک نہیں جانا اس وقت اللہ گناہوں کو ہٹاتا ہے دور کزال کالے نصر فان حسو ولفا شاہ انہو من عباد نل سات کمروں میں بند لیے کھڑی ہے تالے چڑھائے ہوئے ہیں اور تنہائی ہے اور اندر جا کے کہتی ہے یوسف اتھے ویکھن والی اکھ بھی کوئی نہیں اتھے روکن والا ہاتھ بھی کوئی نہیں اتھے دس والی زبان بھی کوئی نہیں ہائی تلک میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں اللہ اللہ سارے موانے ہٹ گئے موانے سمجھ دو اس نے چڑ دے بس رکھ دو چھوڑ دے میں سارے موانے ہٹ گئے ساری روٹیں ہٹ گئی الٹ کمرہ دیکھنے والا کوئی نہیں پھر ابتدا مرد کی طرف سے نہیں ہو رہی کس کی طرف سے عورت کی طرف سے یوسف کی شادی نہیں ہوئی مجرہ زندگی پھر جوانی جوانی پیغمبر دی سو مردوں کے برابر قوت سارے موانے ہٹ گئے اور زلاخا دعوتیں گناہ دیتی ہے اور حضرت یوسف چھت کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہتے ہیں معذ اللہ باہر نکلے تو قرآن اس کو کیا کہتا ہے کزا لے کا لے نسر فا ان علم کا مجمع ہے کیا میں نے کریں گے ہم نے یوسف کو ہٹا دیا ہم نے یوسف کو گناہوں سے ہٹا دیا قرآن کہتا ہے لے نسر فا ان یوسف وہی کھڑا رہا ہم نے گناہوں کو دور ہٹا دی تو پیغمبر گناہوں سے کیا ہوتا ہے اس کی تربیت کون کرتا ہے کیسی خوبصورت بات کی امیر شریعت سید اطاء اللہ شاہ بخاری نے رحمت اللہ علیہ مزہ ہی شاہ جی تو پھر شاہ جی سناؤں آپ کو سمجھ جاؤ گے بڑھیا تقریرہ سوڑ دو اللہ کرے سمجھ جاؤ شاہ جی کہتے ہیں جب بچہ اپنے پاؤں پہ چلنے لگا نا تو فطرت نے اس کو باپ کی انگلی پکڑوا دی باپ نے اس کو پکڑ لیا گھر سے باہر لایا گلی میں اب باپ اس کو سمجھا رہا ہے ای تھے پتھر ہی ذرا پیر چاہ کے رکھنا ہی اے نالیے ذرا سنبھل کے ترنا بیٹا یہ جب گلی میں آتے ہیں نا تو سکوٹر والے بڑا تیز سکوٹر چلا رہے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے ذرا خیال نال گلی چنا ہی سائیکل نے سکوٹر نے گڈیاں نے کون تربیت کر رہا جب وہ اندر گیا فکر نے ماں کی انگلی پکڑوا دی اب ماں اس کو سیر میں چلا رہی ہے ماں اس کی تربیت کر رہی ہے چولہے دے نیڑے نہیں جانا کہتی کہ چولہے کے نڑے نہیں جانا ماساں دیا تیلیاں نالو, نہیں کھیلنا چھریچیاں نہیں کھیلنا نیرے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ماں اس کو کہتی ہے چولہے کے قریب نہیں جانا ادھر نہیں جانا یہ ذرا ذہن میں رہے خدا کے لیے ذہن میں رہے جب میں نتیجے پہ پہنچوں گا تو یہ لفظ بڑے مزہ دیں گے ماں کہتی ہے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا باپ نے انگلی پکڑ لی گھر کے سین میں ماں نے انگلی پکڑ لی شاہ جی کہتے ہیں ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا اللہ نے ایک انگلی پہلے لے لی باہر والی انگلی پہلے لے لی ابھی صحیح چلنے کے قابل نہیں ہوئے کہ رب نے اندر والی انگلی لے لی اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر میں نے تیری انگلی باپ اور ماں کے ہاتھ میں نہیں پکڑوانی میں نے خود پکڑ کے چلانا ہے تجھے میں نے تیری تربیت کرنی ہے میں نے تیری تربیت کرنی ہے میں تین توڑنا میں تین توڑنا میں تین چلانا توجہ چاہوں گا میں تین توڑنا میں تین چلانا اس مسجد میں نہیں جانا پتہ نہیں سمجھے اس مسجد اس مسجد نہیں جانا ایسے جانا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا اس کی قبر پہ بھی نہیں کھلونا یہ کون تربیت کر رہا ہے جب تربیت رب کر رہا ہے تو پیغمبر سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں کہ تربیت کس کے ہاتھ میں ہے کپڑا پاک ہے کس سے شاوا شاوا یہ تقریر صبح سب میری یاد نہ ہوگی نا تو پیسے واپس انشاءاللہ پوری تقریر یاد ہو جائے گی آپ کپڑا پاک ہے صحابہ پاک پاکے نبی پاک پاکے اللہ پاک پاکے ہر ایک کا معیار الگ ہے جب بولیں گے کپڑا پاک ہے نجاستوں سے صحابہ پاک پاکے تنقید سے نبی پاک کے گنا سے اللہ پاک ہے شریکوں سے اللہ سبحان اللہ اللہ جب مطالبہ کر رہے ہیں تو بولو نا پھر سب کل آپ زور سے کہو یار ایک دفعہ بندہ کہے تو جنت میں درخت لگتا ہے یہ ابھی بتاؤں گا کس کے لیے لگتا ہے ایک دفعہ بندہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں درخت لگتا ہے جس کے نیچے گھوڑا تین دن دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم ہو نہیں ہوتا سب اسم رب کل آلہ, آلہ زور سے کہ اللہ کو بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ اس کی پاکی کا اعلان کر رہے ہیں آپ خدا دی کسمے اللہ نو توحید علی جملے بڑے پیارے لگ دے جے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے کہ میرے بندے میری توحید کو بیان کر رہے ہیں اور سبحان اللہ کا صحیح مفہوم ان کے ذہن میں آ جایا ہے سبحان اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ شریقوں سے پاک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ اس کی سفتوں میں کوئی شریک سب حسما ربے کل ہالا پاکی بول اپنے رب کے نام کی کہو سبحان اللہ اس کی سفتوں میں کوئی شریک نہیں کیا صفتیں اس کی خالق ہونا راد ہونا مالک ہونا موہی ہونا ممید ہونا مدبر ہونا عالم الغیب ہونا حاضر ناظر ہونا مشکل کشا ہونا حاجت روا ہونا نظر و نیاز کے لائق ہونا سجدوں کے لائق ہونا بیٹے بیٹیاں دینے والا ہونا شفائیں بخشنے والا ہونا مقدمے سے رہائیاں دینے والا ہونا السمی لے دعا ہونا العلیم لے حال ہونا موئز ہونا مزل ہونا موتی ہونا مانے ہونا نافے ہونا زار ہونا کیوں بندیالوی چھپا چھپا کے بات کرے دانتا ہونا دانتا ہونا گنج بش ہونا دستگیر ہونا گو سے آزم ہونا ججپال ہونا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہونا عطا کرنے والا ہونا چھپر پھاڑ کے دینے والا ہونا اولاد دینے والا ہونا مولا یہ جو تیری کفتے ہیں اس میں نہ کوئی نبی شریک نہ کوئی ولی شریک نہ کوئی پیر شریف نہ کوئی فقیر شریف نہ کوئی نوری شریک نہ کوئی ناری شریف نہ کوئی عرشی شریف نہ کوئی فرچی شریف سب ربی کل آری ذات شریکوں سے کیا ہے تیری ذات شریکوں سے کیا ہے تو سفتوں میں آلہ نہ کوئی تیری صفت میں شریک ہے نہ کوئی تیری آلہ سب ربیہ کل آلہ, آلہ کہاں سے لاؤں مولانا حسین علی تجھے جب اس صورت کو جا کے ختم کیا تو فرمائن ہاذا لفس سوفل اولا سو فی ابراہیم موسا مولا میرے پیارے پیغمبر یہ جو سورت کی پہلی آیت ہے نا سب اسم ربک کل آلا کہ میری ذات میں کوئی شریک نہیں میری سستوں میں کوئی شریک نہیں میں وحبہ اولا شریک ہوں میرا سونا یہ ایسا صرف قرآن بیان نہیں کیتا اناضا لفی سو فل اولا, یہ مسئلہ تو ہم نے پہلی کتابوں میں بھی بیان کیا تھا سو ابراہیم ہی مبا ولاقد آ موسل کتاب وجاء اللہ حدل بنی اسرائیل اللہ تزنی وکیلا ہم نے جو حضرت موسا کو کتاب دی تھی اس میں ہم نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ لوگوں میرے سوا کسی کو نہ بناؤ یہی مسئلہ طور کا یہی مسئلہ انجیر کا یہی نغمہ زبور کا یہی نغمہ صوف ابراہیمی کا یہی بات صوف موسفیہ کی کیا بات سب اسما ربی کر اعلیٰ کہو سبحان اللہ آلہ! اے لگتا موہدا واسطے درخت یعنی موہدہ کے سبحان اللہ آلہ! اس کے لیے درخت لگتا ہے جو مرتے مر جاتا ہے غیر کے دروازے پہ نہیں جاتا ہے اولاد ہو تب نہ ہو آلہ! تب اور ابلیس کے چیلے چانٹے جب کان کے ساتھ لگتے ہیں اور فلاں بزرگ دا سلام منو پتر لینا لگ اس کے چیلے چانٹے پھرتے ہوتے ہیں نا خاص کر کے عورتوں میں اس عورت کے کان بھرتے ہیں یہ ایک دو سال ہور اولاد نہ ہوئی یہ تین تلاک دے دے گا اس نو پتہ بھی نہ لگن دے میرے نال ہاں سلام پڑیے ترائے اتھے لے رہ کے آ پتر نال لے کے آئے گی نوا کاٹ وہ چیلے چاہتے ہوتے ہیں ایڈلیس کے وہ پھرتے ہیں اکیٹ خراب کرتے ہوئے یہ درخت اس کے لیے لگتا ہے ہم اولاد دے تب نہ دے تب بیماریاں اس کی پیٹ توڑ دیں قرضے اس کو کہیں کا نہ چھوڑے مالی فکدان ہو اور جیل کی تاری کوٹریوں میں پڑا رہو بھی آسرا اور وہ کہتا ہوں مرتے مر جاؤں گا تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا لائن ردتہ فیبا بن اکراؤ مولا اگر تم اپنے دروازے سے ہٹاتا ہے تو میں ایک شرط پہ ہٹ جاتا ہوں کوئی اور دروازہ دکھا میں اتنے توڑ جاؤں <تصفيق> نہیں یہ ہو دروازہ کوئی نہیں ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے وہاں تیری یہاں میری تو نے اگر دروازہ کھولنا نہیں میں نے بھی دروازہ چھوڑ کے کہیں جانا نہیں تیرے دروازے پہ پڑا ہوں ایسا بندہ جب کہے نہ سبحان اللہ پھر لگتا ہے درخت پانچ سو دانے دی تصویر ہو گئے سبحان اللہ سبھان اللہ بالکل یا رسول اللہ مدد یا پیر مدد یا علی مدد یا شیخ خد جیلانی کادر جی اس واسطے درخت مشرق کے لیے درخت لگنا ہے مشر بندے کے لیے ہب تا معلوم وہ جو میزان کا ذکر آپ نے بخاری میں پڑھا شکیل تان فلم میزان اسی کے متعلق وزنا ترازو ایسا چکنا ہی نہیں ہم نے ترازو اٹھانا ہی نہیں اٹھانا ہی نہیں ادھر ان مشرقوں نے آنا ہے لے جاؤ جہنم میں چلو کوئی حد تا مالو فلاں کی بولو ہم لوگ ملکی آ ہم نے ترازو اٹھانا ہی نہیں ہے مولا یہ زیاتی نہیں تولتے سہی بدن تے کروٹ اخروٹ دے ہر سال حج کی سال ایمرے کیتے قربانیاں کیت وظیفے پڑے تاجد پڑی شیتان ہی بڑا حرامی ہے. توبا توبا, توبا توبا. خدا کی قسم بڑے چکر ہے مویدوں کو ہے کیا کہتا ہے مویدوں کو ہے تیری نیندر پوری نہیں ہوئی تو سردی بھی بڑی ہے اذان تو ہو گئی ہے سبھی تھی منی ہوں تن جنت تک کون روکے یہ فرشتہ روکے تو پکا مار کے اندر بڑھ جائیں تو موہد نہیں ہے تو عید مان لیے اب نا مال رو دے کی کیا ضرورت ہے یہ مواحد کو پٹی پڑا اور ادھر مشرقین کو رات دو بجے کا اٹھو میرے پترو ٹھنڈے پانی ڈال وزو کرو تاجل پڑو ذکر کرو تصویر لے لو ہرامی نتنا لبنا انہوں نے ٹوٹ بھی مارو تو میرا سردی سمرن مولا ان کی نمازیں دیکھ ہجے دیکھ عمریں دیکھ زکات دیکھ ذکر دیکھ وظیفے دیکھ تسکیاں دیکھ ٹوپیاں دیکھ پگڑیاں دیکھ مالا تولتے کے صحیح تولنا یہ ظلم نہیں بے تولنا ہی نہیں اللہ نے فرمایا نہ کوئی ظلم نہیں این عقل کے مطابق ہے این عقل کے مطابق مولا این عقل کے مطابق ہے بھائی تراجو نہیں اٹھانا فرمایا ہاں کہ کیوں اللہ نے فرمایا ترازو وہاں اٹھاتے ہیں جہاں ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہو ایک پاس سودا یا دو بٹے ایک پاس سودا دوسے بٹے دونوں طرف چیز ہو اٹھاؤ تولو اللہ نے فرمایا ان مشرقوں کے لیے ترازو کیا اٹھاؤں ایک پا سے گنا گنا گنائی گنا گنائی گنا گناہ، نیکیاں ہابیتا تاملوم وہ شرک نے برباد کر دی تھی دوڑے چ رکھ والی شہ کوئی نہیں میں تراجی چکا تو چکا لوں گی سمجھ آئی گا گونی حبی تا ملوم فلا نقیم ملحوم یوم القیامت آمت ہے سب حسم ربی کل آلہ تیری ذات شریکوں سے پاک تیری سفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں ویسا کہ لوگ کہیں گے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے یہ مین کہاں سے کر لیا جس کو بندیال ذکر کرتا ہے میں کہتا ہوں میرے شیخ نے یہ مین قرآن میں سے کیا صبح نہ وطالعہ پڑھو یار سبحان ہو سب نہ اما دوسرے کون سبحان ربی کا ربل عزت اما یاسول جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں اے بڑی پہنچی ہوئی سرکار نے اے رب کو منوا لینی نے انہوں دی رب نہیں موڑ دیا لےکھا میخا ٹکی ہوئی نے یہ اللہ کے پیارے ہیں جو کچھ تم بیان کرتے ہو سبحانا ربی کا تیرا رب ان بیان کردہ باتوں سے کیا ہے پاک ہے کتنی مثالیں اس پر پیش کروں قرآن پاک کی طالب علم علم سب نریم آن تکنسونی اللہ اللہ, اللہ بیٹا ہو ہیروئن فروش شراب بیچتا ہو ہیروئن بیچتا ہو چرس بیچتا ہو باپ ہو حاجی نمازی محلے میں اچھا آدمی تے پتر کرے کرتوت پیشی بھگتنی پہ جائے نیک باپ کو تھانے میں اس تمہیں کوئی برا پتر ہے دنیا کا تو مشرقوں سے زیادہ انبیاء کا دشمن کون ہے کہ کرتوت دنیا میں انہوں نے کیے پیشیاں نبیوں کو بھگتنی پڑ رب کے دربار میں اور رب ان سے پوچھ رہا ہے تو کہہ کے آیا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کے سوا آپ کہہ کے آئے تھے اللہ قیامت آمد کے دن سوال کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کا جو جواب ہے کئی شکوں پر مشتمل ہے پہلا جواب کی پہلی شک کیا ہے کال سبحان کا حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحان کا تیری ذات کیا ہے پیچھے کس کا ذکر آ رہا تھا کہہ کے آیا تھا کہ میری عبادت کرنا کہہ کہ آیا تھا کہ مجھے الام ماننا توں کہہ کے آیا تھا کہ میری ماں کو الا بنانا شرت کی تبلیغ کر کے آئے ہو تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں سبحان کا تیری ذات شریکوں سے ما سبحان اللہ تیرے طریقت حضرت سید نت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ میں کیا کرتے تھے بڑا مزیدار میں نے کیا کرتے تھے ان کون تو کل تقت المتا مولا اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو جانتا ہے کہ میں نے نہیں کہی تالم معافی نفسی تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے حضرت کہنا چاہتے ہیں مولا مولا یہ خبیص بات یہ گندی بات یہ شرک والی بات اپنی عبادت والی بات زبان سے کہنا تو بڑی دور کی بات ہے مولا تو, تو میرے دلوں کے بھید جانتا ہے تجھے پتہ ہے کہ یہ خبی وسوسہ میرے دل میں بھی کبھی نہیں آئے ان کن تو علمت تو علم ما کا تالم ولا نفسی ما معافی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں اس حدیث پہ دو جملے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں دو کل میں زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں اور ترازو میں بڑے وزنی ہیں امام بخاری اس پر اپنی شرافاق کتاب کو ختم کرتے ہیں وہ کیا ہیں دو جملے سبحان اللہ واب سبحان اللہ عزیب تیری ذات شریکوں سے پاک ہے اور ساری سفتیں اور خوبیاں جو ہیں وہ صرف تیرے لیے ہیں اللہ تعالیٰ مل کی توفیقران مختار مدن کو لامہ تو سیب کا بیان چپساکی پچیس ست دو ہزار نو کی شعر جدید ملا دو پتیا سات اشاعت تو سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مر کا دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نژ چوک جہانگیرا روڈ سوادی اور, اور آپ رائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سو